العليم من من نفروفی معروف ولا تم کو نسا اور جب تم عورتوں کو طلاق دو فابا لگنا اجالا تو وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں فا ام بھی معروف تو انہیں اچھے طریقے سے رکھ لو روک لو او رخونا بھی معروف یا انہیں اچھے طریقے سے معروف طریقے سے چھوڑ دو ولا تم سیک ہننا اور انہیں نہ روکو زیور تکلیف دینے کے لیے لی تاکہ تم ان پر زیادتی کرو و میف الزق اور جو بھی ایسا کرے فقت ضالامہ نفسہ تو یقیناً اس نے اپنی جان پر اپنے آپ پر ظلم کیا ہے والا تخذ آیات اللہ حضو اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ بدکور نعمت اللہ علیہ اور اپنے پر اللہ کی نعمت یاد کرو ما انکتاب الحکم اور جو اس نے کتاب و حکمت سے تم پر نازل کیا ہے اسے بھی یاد کرو یا عید وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے وطا کلّ اور اللہ سے ڈر جاؤ وہ علم اور جان لو انہ بک شعیل عریم یقینا اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے و ادا تلقا اجالا ہن جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں یہاں اس سے مراد عدت ختم ہونا نہیں بلکہ عدت ختم ہونے کے قریب ہونا ہے اس کی اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے اسلح <اصلاحًا> کہ اگر اصلاح کی نیت رکھیں تو ان کے خامد اس دوران ان کو لوٹانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں تو وہ عدت کے دوران دوران ہی ان کو واپس لوٹانے کے ان کے ساتھ رجوع کرنے کے حقدار بنتے ہیں تو عدت کے دوران ان کو یہ اختیار حاصل ہے تو کہا جا رہا ہے بھی معروف انہیں روک لو مطلب ان سے رجوع کر لو تمہیں عدت پوری ہونے سے پہلے پہلے رجوع پہنچنے کا حق حاصل ہے یا پھر دوسرا کام کیا ہے اوسر معروف انہیں معروف طریقے سے چھوڑ دو مطلب انہیں چھوڑ دو عدت ختم ہو جائے گی وہ آزاد ہو جائیں گی جہاں چاہیں اپنا نکاح کر لیں شادی رچا لیں تمہارا امپر سے حق ختم ہو جائے گا ولا تم سیکوری ٹاٹا دو مطلب کہ عدت کے دوران جب تم طلاق رچ دو پہلی طلاق یا دوسری طلاق کے بعد عدت کے دوران تمہیں روکنے کا حق حاصل ہے تم انہیں روک سکتے ہو لیکن روکنا ہے عزت کے ساتھ رکھنے کے لیے انہیں ذلیل کرنے کے لئے انہیں تنگ کرنے کے لئے ستانے اور نقصان پہنچانے کی غرض سے نہیں روکنا کیونکہ ظلم و زیادتی کرنا یہ اللہ رب العالمین کے احکامات کا مذاق ہے کہ تم عورت کو طلاق دو اور پھر اسے مزید ستانے کے لئے ذلیل کرنے کے لئے اور تنگ کرنے کے لئے اسے رجوع کر لو یہ کام نہ کرو تُمْسِكُوهُنَّ تم سیکوار انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو یف الزالی کا فقد غالامہ نفسہ جو بھی ایسا کرے گا وہ اپنی جان پر جرم کر رہا ہے بیوی بی کو روک لے طلاق نہ دے یا طلاق دینے کے بعد عدت کے دوران رجعی طلاق میں رجوع کر لے اور مقصود و مطلوب اس کو بسانا خوش رکھنا نہیں اس کو تنگ کرنا زلیل کرنا ہو تو یہ اس پر ظلم تو ہے ہی لیکن بندے کا اپنی ذات پر اپنے آپ پر بھی ظلم ہے ولا تو تخت آیات اللہ ہی اللہ تعالی کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ نہ بناؤ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام جن مقاصد کے لیے نازل کیے ہیں رجوع کا جو اللہ نے حکم نازل کیا ہے رجوع کرنے کی جو اجازت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے وہ ہے اذا و بینہم بالمعروف آپس میں راضی ہو جائیں بلا حق بیردی نہ فی دعلی کا ناراد اصلاح اصلاح کی نیت ہو اصلاح کا ارادہ ہو تو اگر نیت زرار کی ہو تو پھر تو یہ اللہ کے حکم رجوع کے ساتھ مذاق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سلاسن جدنا جدن و حضر جدن تین کام ایسے ہیں کہ ان کا مذاق بھی ارادہ ہے سنجیدہ ہے اس سنجیدگی بھی سنجیدگی ہی ہے یعنی وہ کام اگر بندہ مذاق میں کرے تب بھی واقع ہو جائیں گے سنجیدگی کے ساتھ کرے تب بھی واقع ہو جائیں گے وہ ہیں ان نکاح و طلاق نکاح طلاق اور رجو مذاق میں کوئی نکاح کے بارے میں کہہ دے نکاح کی مجلس میں میں نے قبول کیا تو وہ نکاح قائم ہو جائے گا ایسے ہی مذاق میں اگر کوئی طلاق دے دے طلاق واقع ہو جائے گی ایسے ہی مذاق میں اگر کوئی کہہ دے کہ میں نے رجوع کیا تو رجوع ہو جائے گا نکاح دوبارہ سے قائم ہو جائے گا تو ان کے ساتھ مذاق کرنا یہ جائز نہیں تخ ان علم بک الشین علیم اور اللہ تعالی سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب پوری طرح سے جاننے والا ہے حکمت سے یہاں پہ مراد سنت ہے یعنی کتاب و سنت کی دونوں وہ یہ الہی ہیں اور دلیل ہونے میں دونوں برابر ہیں لہذا منکر حدیث کا وہی حکم ہے جو منکر قرآن کا ہے مطلب یہ کہ ان آیات میں بیان کردہ گھریلو مسائل کو حدیث کی روشنی میں زیر عمل لانا وہ لازم اور ضروری ہے ڈرو اللہ بیک الشعین عدیم اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے یہ بھی اللہ سبحان تعالیٰ نے تحدید اور دھمکی دی ہے کہ اللہ رب العالمین کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ مذاق نہ بناؤ اس کو نکاح طلاق رجوع کے معاملے کو اور بیویوں کو تنگ کرنے کے لیے اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو اور اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھنا اللہ بھی کل علیم اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے مطلب کہ قیامت آخر قائم ہونی ہے اور اللہ سبحانہ اللہ و تعالی نے انصاف کا ترازو انصاف کا میزان لگانا ہے آج دنیا میں تو زیادتی کر لو گے لیکن اللہ رب العالمین کی عدالت میں کیا کرو گے اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اللہ کو علم ہے تم کیا کر رہے ہو اور تمہارے اعمال کے مطابق اللہ تعالی تمہیں بدلہ دے گا کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ تعالی سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے